گونج گو اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی حت میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی ہت میں وامل پار ہے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 نبی پاک علیہ السلۃ السلام کی دل میں کچھ یاد بڑھانے کا کیونکہ وقت ہوا ہے سلسلہ نغمات رضا کا جس سلسلے میں ہم الحمد للہ امام عشک و محبت مجدد دین و ملت پروانہ سالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اشعار کے ساتھ ساتھ ہر شعر کے ساتھ ساتھ اس کی شرح بیان کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور کلام رضا کی تو کیا بات ہے خود امام علیہ سنت اپنے کلاموں کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے مد بوج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا گونج گونجے نگ بات رضا سے پھولج کون سا کلام ہوگا اور اس کی شرح ہوگی سبحان آج جو کلام ہے وہ بہت خوبصورت بڑا مشہور و معروف کلام پہلا ہی شعر بڑا نرالا کلام ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر بڑی نرالی بات کی ہے یہ کون سا پل ہے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے مانا سمجھ لیتے ہیں اتارو یعنی گزارو راہ گزر یعنی راستہ جبریل یقیناً جانتے ہیں فرشتوں کے سردار سید ملائی کا اچھا یہاں مراد کیا ہے یہ کون سے پل کی بات ہو رہی ہے یہ پل سرات کی بات ہو رہی ہے جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہے اس پل سے گزرنا آسان نہیں ہوگا مگر نبی پاک رات وسلام سے ارض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپ کرم فرمائیں گے کیونکہ میرے آقا وہ ہیں جو اس پل کے کنارے سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں یعنی اعلی حضرت ہی سمجھا رہے ہیں کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے رب سلم امتی کی صدایں بلند کر رہے ہوں گے تو آقا ہم پر بھی کرم کیجیے گا ایسے پل سے گزار دیجیے گا کہ رہ گزر کو یعنی جو پل کراس کرنے والا ہے پل پار کرنے والا اسے بھی پتہ چلے اور ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پل سے ایسے گزاریے کہ پل کو بھی پتا نہ چلے یعنی اس راستے کو بھی پتا نہ چلے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے اور جبریل امین امتی جب پل سرات سے گزریں گے تو وہ اپنے پروں کو بچھائیں گے آکا وہ پر تو بچھائیں لیکن ہم کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یعنی اس تیزی کے ساتھ اس آسانی کے ساتھ اس آپ جس کو کہیں سہل طریقے سے ہم گزر جائیں کہ نہ پل کو پتا چلے نہ جبریل امین کے پر کو پتا چلے کہ آپ کا امتی وہاں سے گزر گیا ہے کیونکہ آقا ہم نے تو جبریل کو بھی آپ ہی کے صدقے پہچانا ہے اللہ کا عرفان بھی آپ کے صدقے ملا ہے ہم کسی اور کا احسان کیوں لیں ایک اور شاعر کسی اور جگہ بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تو اس خطرناک اور جس کو آپ کہیں کہ ہال ناک پل سے گزرنے کی التجا بھی ہے مگر کتنی پیاری التجا ہے کہ آقا گزرنا تو ہے مگر ایسے گزاریے کہ نہ پل کو پتا چلے نہ جبریل امین کے پر کو پتا چلے آسانی کے ساتھ یہ غلام گزر جائے اس تصور میں ذرا اس شیر کو سنیے اور اپنی التجا کو پیارے آقا کی بارگاہ میں سوز و گداس کے ساتھ پیش کیجیے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو تو پل سے اتارو رو شیر کتنا پیارا ہے غم روزگار مری انسان جو دنیا کے جمیلوں میں دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے آقا سے التجا بھی کی ہے تو کس پیارے انداز میں کی ہے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یعنی یہاں غم روزگار سے مراد فکر معاش ہے روزگار کے مسائل ہیں دنیا کے کاروبار کے پرابلمز ہیں پھر آگے کہتے ہیں کھینچ لیجئے یعنی نکال لیجئے بڑی پیاری بات ہے کسی کی جسم میں کہیں کانٹا چبھ جائے اور خاص طور پہ اگر جگر کے اندر دل کے اندر پارٹ آف دا باڈی کے اندر اگر کوئی حصے کے جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا کھینچنے سے اس حصے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن کمال بات کہتے ہیں یا رسول اللہ اس دل میں دنیا کی فکرے بڑی گھر کر چکی ہیں بڑی پریشانیاں بھی ہیں فکر معاش میں میں بڑا مبتلا رہتا ہوں آکا کرم ایسا کیجئے کہ یہ فکرے نکل جائیں بس آپ کا غم نصیب ہو جائے آپ, کے, آ, آپ کی یاد میں گم رہوں عشق رسول میں زندگی گزرے یہ دنیا کے غم نکل جائیں التجا کرنے کا انداز دیکھیں کہ غم روزگار نکلنا ہے لیکن یہ چونکہ کاٹا چبا ہوا ہے نا تو نکلے گا تو تکلیف بھی ہوگی مگر آقا اس طرح کھینچئیے کہ جگر کو بھی پتہ نہ چلے اور یہ جو برائیاں ہیں یہ پریشانیاں جو ہیں یہ فکریں جو ہیں یہ دور ہو جائیں اور بس سینہ جو ہے آپ کے عشق کا مدینہ بن جائے کمال التجا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کے شعر کے صدقے غم روزگار سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے میرے علیہ السنت اپنے ایک شیر میں بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتی آلہ حضرت کے شیر کو دوبارہ سنیے کیا لکھتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے اب یہ پاک علیہ السلام کی ایک عادت کی طرف اشارہ ہے خبر نہ ہو اس لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کرنا کتنا مشکل ہے بگر کمال دیکھیں آلہ حضرت کا پہلے دو شعروں میں تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جگر کو خبر نہ ہو پر کو خبر نہ ہو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یہاں خبر نہ ہو کے معنی کچھ اور ہیں اب جو بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یعنی یہاں خبر ہونا ضروری ہے یہاں خبر ہی خبر ہے کیا بات کر رہے ہیں کہ لکھ رہے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے میرے آقا علیہ اس رات کے دربار میں اگر کوئی امتی فریاد کرے حال زار میں یعنی تکلیف کے عالم میں مشکل کے عالم میں ممکن نہیں یہ پوسیبل ہی نہیں کہ خیر بشر یعنی جو تمام بشر کے خیر ہیں سید الانبیاء ہیں جو ساری ساری دنیا میں سب سے افضل و آلہ ہیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ارے آکا علیہ اسرات اسلام کو پتا نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی تکلیف میں ہے میرے آقا تو وہ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک بار مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ ارت السلام کے لیے ایک صحابیہ ممبر لے کر آئے آپ ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں یہ ممبر میں نے بنایا ہے اس پر تشریف رکھیے نبی یہ پاک ممبر پر تشریف جلوہ فرما ہوئے میرے آکا نے خطبہ دینا شروع کیا جب پیارے آکا نے خطبہ دیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز आई اور इस तरह रोने की आवाज आई जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है सहाबाए کرام حیران تھے کہ کون رو رہا ہے تو دیکھا کہ میرے آقا منبر سے نیچے उतरे उस सूखे तने के पास फिर गए एक روایت کے مطابق اس پر ہاتھ پھیرا ایک روایت کے مطابق اسے سینے سے لگا لیا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے دلاسہ نہ دیتا تو یہ میرے فراق کی وجہ سے مجھ سے دور ہونے کی وجہ سے قیامت تک روتا رہتا طویل حدیث ہے اس کے بعد اس ممبر سے کیا بات ہوئی اس تنے سے کیا بات ہوئی وہ الگ بات ہے مگر یہاں جو مدری پھول میں پیش کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے جو نبی علیہ السلام تنے کے رونے کو برداشت نہ کر سکیں تنے کے رونے روتا دیکھ کر خود اپنے ممبر سے اٹھ کر اسے سینے لگا لیں امتی تکلیف میں ہو امتی پکارے تو آقا کیوں نہ کرم فرمائیں گے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک سے ایسی سچی لو لگا لیجیے اور جب کسی پریشانی میں ہوں اپنے آقا کو مدد کے لیے پکاریے یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کرم نہ فرمائیں ایک اور شعر میں شاعر لکھتے ہیں نا وا وہ سن لیں گے فریاد, فریاد, فریاد, فریاد, فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تو اعلی حضرت کیا خوبصورت انداز میں لکھ رہے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ Oh, my God. کو خبر خیر کو اب جو اگلا شیر ہے ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے آر حضرت کا کمال یہ ہے کہ ایک ہی شیر میں گویا حدیث بیان کر دیتے ہیں ذرا شعر سنیے فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں اے کو خبرنا سردار دو جہاں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی سردار ہیں اور جنت میں بھی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے وہ دونوں کو حضرت ابو بکر صدیق اللہ کا اور مرتضی کہتے ہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم کیا واقعہ تھا میرے آقا علی اصلاۃ اسلام کی بارگاہ میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم حاضر ہیں میرے آکا نے فرمایا کہ اے علی یہ دونوں جو ہیں نا یعنی حضرت ابکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو, دونوں جنتی عدیر عمر لوگوں کے یہ سردار ہیں انہیں بتانا نہیں انہیں خبر نہ ہو کا حدیث کا مضمون ہے اب یہ پوری پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے گویا ایک شیر میں پھرو دیا فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے یہ دو امی بھائیو اب جو شعر ہے کیا خوبصورت التجا ہے ابھی تک تو کچھ اور چیزوں کے بارے میں بات ہوتی رہی کہ پر کو خبر نہ ہو رہ گزر کو خبر نہ ہو جگر کو خبر نہ ہو اب اپنی بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ کرم کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسا گما دے ایسا عشق نصیب ہو جائے کہ ڈھونڈا کریں میں اگر اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے اپنی آپ کی ہی پتہ نہ چلے مجھے اپنے اپ کی خبر نہ ملے کیا لکھتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یعنی اس قدر میں رہوں نبی پاک علیہ ولا کہتے محبت کو ایسا گم ہو جاؤں کہ بس مجھے اپنا بھی پتہ نہ چلے بس ہر وقت نبی یہ پاک کی یاد مجھ پر تاری رہے اور بزرگوں کا یہ انداز رہا کرتا تھا ایک بار حضرت عثمان غنی ندی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ نے جب سلام کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیار حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں آئے کہا معلوم نہیں آج کیا ہوا میں نے عثمان غنی کو سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے یہ پوسیبل نہیں تھا ان سے تو جواب پتہ ہے کیا دیا وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھ پر ایک وقت تاری ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آقا کی یاد آتی ہے۔ اور جب نبی پاک کی یاد آتی ہے نا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب حضرت عمر قریب سے گزرے اور انہوں نے سلام کہا ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اکاش عشق کی وہ منزل ہمیں بھی نصیب ہو جائے آئیے مل کر ذرا یہ شیر سنتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو پر اپنی خبر, کو خبر نہ ہو سبحان اللہ،, سبحان اللہ اب جو بات ہو رہی ہے بڑی درالی ہے اور وہ بات ہو رہی ہے خارے طیبہ سے مدینے کے کانٹوں سے گویا کچھ التجا کی جا رہی ہے کمال اعلیٰ حضرت کا مدینے کے پھول کی شان بیان تو کی جاتی ہے مگر خار طبہ کا اس انداز سے تذکرہ یہ شان ہے اعلی حضرت کی اور خاندان اعلی حدرت کی کیا لکھتے ہیں اے خار تعبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے اے خار تحبا دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے دیدا تر کو خبر نہ ہو اب یہاں اب خار سے مراد مدینے کا کانٹا دامن نہ بھیگ جائے یعنی دامن تر نہ ہو جائے اب تر یعنی نم والی آنکھ وہ آنکھ جو بھیگی ہوئی ہے وہ آنکھ جو بہ رہی ہے اب یہ کیا بات ہو رہی ہے ذرا سمجھیے الہ درت لکھتے ہیں کہ اے مدینے کے کانٹے تجھے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں آنکھ اتر ہو گئی ہے اب اگر آنکھ کے ذریعے تو میرے پاس آئے گا تو تیرا دامن بھیگ جائے گا میرے آنسوؤں کی وجہ سے اے خارے طیبت تیرا دامن بھیگ جائے گا یوں دل میں آ کہ دیدے تر کو خبر نہ ہو دل میں آ کے بس جا یہ دل سرکار کے عشق کا مدینہ بنا ہوا ہے آنکھ سے کیا کام آنکھ تو بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے کچھ اسی طرح کا خیال جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے اپنے شیر میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں خارے سہرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خارے سہرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اب مدینے کے کانٹے کو سہرائے مدینہ کے کانٹے سے کہا جا رہا ہے کہ پاؤں میں نہیں آپ کا, کا کام تو دل میں بسانے والا ہے اچھا کچھ اسی طرح کا انداز میرے سنت نے بھی اپنے شیر میں اپنایا میں رضوان جنت کو توحفے میں دوں گا عطا کیجئے چند خار مدینہ یار آقا سے التجا کیا کر رہی بڑی پیاری بات ہے یقین کریں جھما دیتی ہے آواز امیر اللہ سنت نے کمال کیا لکھتے کہ جب جنت پہ جاؤں گا نا تو جنت کے دروازے پر جو جنت کے دروازداروغا ہیں حضرت رضوان وہاں کھڑے ہوں گے تو جب وہاں سے گزروں گا تو کچھ تحفہ بھی تو دے رہا ہے نا تحفہ کیا دوں گا مدینے کے کانٹے تحفے میں دوں گا میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا عطا کیجئے چند خار تو کیا عاشقوں کی بات ہوتی ہے اللہ کریم ان کی عشقی کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے مدی نے پاک کا سچا ادب عطا فرمائے بہت شاندار شیر ذرا دوبارہ سنیے اے خار طئےبا دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کہ دید آئے ڈر کو خبر نہ ہو, اے اے ہو اے اے کہ سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب جو شیر ہے وہ اس نات کا مکتہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے سلسلے میں یہ عرص کیا کرتے ہیں کہ آلہ حضرت کے کلام کا جو عطر ہے وہ مکتہ ہوا کرتا ہے اب اس میں کیا عطا فرمایا آلہ حضرت نے کمال بات لکھتے ہیں اب قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ دن جب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی نفسہ نفسی کا دور ہوگا کون حامی ہوگا کون مددگار ہوگا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو پسر کہتے ہیں بیٹے کو پدر کہتے ہیں باپ کو یعنی بیٹے پر گزرے گی تو باپ کو بھی پتا نہیں ہوگا اور ان کے سوا کس کے سوا نبی اباک علیہ اثرات اسلام کے سوا کوئی حامی نہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا کہاں جہاں لکھا جہاں کہاں قیامت کے دن اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنے طور پہ نہیں لکھی جی ہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چناچے ہوتا ہے بڑی دل ہلا دینے والی آیت ہے و و <وَبَنِي> ترجمہ کیا ہے اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑو یعنی بیوی اور بیٹوں سے لکھنؤ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے اپنی فکر ہے اور کسی کی فکر نہیں ہوگی اعلیٰ حضرت نے گویا ان آیتوں کی شرح بیان کر دی کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا کس کے سوا فقط شاف آئے روزے محشر ہمارے آقا ہوں گے آقا والد کی بھی شفاعت کریں گے بیٹے کی بھی شفاعت کریں گے بیٹا باپ کی نہیں سن رہا ہوگا باپ بیٹے کی فکر نہیں کر رہا ہوگا مگر آکا کا دامن کرم سب کے لیے کھلا ہوگا کہیں گے اور نبی اذ حبو الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا وہ منظر علی حضرت پیش کر رہے کہ دیکھو پھر ان اقا سے کیوں نہ محبت کریں کہ جب باپ بھی بیٹے کو بھول جائے گا بیٹا بھی باپ کو بھول جائے گا تو ہم اقا علیہ الصلوۃ کی جو ہے وہ غلامی سچی اختیار کیوں نہ کریں بے شیر کو ذرا سمجھئے گا منظر قیامت کا پیش نظر ہے ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزارا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو ان خبر کے سیوا رضا کوئی ہے سبحان اللہ،, سبحان اللہ مبارک کلام اس کے اشار اور اس کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کی اللہ کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے کے ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کا سچا عشق نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام اور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول علی الحبیب علیہ علی وسلم گونج گوجھے ہیں نبمات رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہت میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہت میں وامل پار ہے